والصلاه والسلام على رسول الله والمسلمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال امير المؤمنين بالحديث الحديث الامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو بسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوم فقال يا قوم إني رقيت الجيش في عيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانتبقوا على مهلهم فلجوا وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم وذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق جزاك الله خير وحسنت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقيم ولا عدوانا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين كتاب الاتصام بالكتاب والسنة اصل موضوع ہمارا چل رہا ہے اور اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ کا جو ترجمہ دوسرا ہے یعنی دوسرا باب وہ ہے باب ال اقتدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس باب کے تحت تیرہ احادیث یہاں ذکر کی گئی ہیں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتدا کرنا سنن سنت کی جمع ہے اور سنت چار چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال تین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات تقریرات کا معنی یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام صحابہ نے کیا ہو اور آپ نے خود نہ کیا ہو اور نہ ہی منع کیا ہو تو آپ کی خاموشی اس کام کی تائید ہے اور تقریر ہے اور اس کی پختگی ہے اس لیے اس کو تقریر کہا جاتا ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر کا ارادہ فرما کہ آئندہ ہم یوں کریں گے اور اس کا وہ آپ کو موقع نہ مل سکے تو وہ بھی آپ کی سنت تھی جیسے ہم نے حجت متروں کی مثال دی تھی اور یہ محرم کی نو تاریخ کا روزہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگلے سال ہم اگر زندہ رہے تو نو کا روزہ بھی رکھیں گے مگر وہ مہرت نہ مل سکی مگر چونکہ آپ کا ارادہ تھا بابرکت لہٰذا یہ بھی نبی اسلام کی سنت میں داخل ہوگا اور شمار ہوگا تو اس کے تحت اس باب کے تحت یہ پانچویں حدیث جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے امام بخاری رہوں اللہ فرما رہے ہیں کہ حدثنا ابو قریب ابو قریب امام بخاری کے استاد ہیں بڑے ہی معروف اور بہت بڑے سقہ اور حدیث میں امام ان کا نام تھا محمد بن الیٰ محمد ابن اعلیٰ ابو قریب ان کے شیخ ہیں ابو اسامہ ابو قریب کے شیخ ابو اسامہ جن کا نام تھا حماد ابن اسامہ یہ بھی ظاہر ہے کہ کے, کے وصع سے معروف ہیں اور ابو اسامہ کے شیخ ہیں برید برید کا نام برید ابن عبداللہ ابن ابی بردا یہ بسقا راویوں میں شمار ہوتے ہیں اور جو ان کے استاد ہیں ابو بردہ یہ برید کے دادا ہیں برید اپنے دادا ابو بردا سے روایت کر رہے ہیں اور ابو بردہ جن کا نام عامر یا حارث ہے ابو موسیٰ علی سے جو نبیر اسلام کے صحابی ہیں روایت کر رہے ہیں اور ابو برتا ابو شری کے بیٹے ہیں گویا برید اپنے پردادا سے ابو مسا شری سے یہ جدید روایت کر رہے ہیں اور ابو مسا شری کا نام عبداللہ بن قیس معروف ہے آپ سب جانتے ہیں اور ان کے مناقب میں یہ بات ضرور ذکر کی جائے گی کہ ایک بار رسول عداللہ صدم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا نقدہ مسمار بمیر علیہ داود کہ میرے اس صحابی کو تو اللہ رب العزت نے لحن داود عطا فرما دیے جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ داؤد علیہ السلام تلاوت فرما رہے ہیں اللہ رب العزت نے اتنا ان کی آواز میں ایک درد اور ایک سوز پیدا فرمایا تھا اور وہ مسافری نے یہ بات سن کر فرمایا تھا عرض کیا تھا لو علمت برتھ اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں دراصل نویل اسلام رات کو اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے جہاں اشری صحابہ کے خیمے تھے اور وہ اشری کے خیمے کے باہر آپ کھڑے ہو گئے اور وہ تحجد ادا فرما رہے تھے قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ باہر کھڑے ہو کر سن رہے تھے تو انہوں نے جواب دیا کر مجھے علم ہوتا کہ آپ باہر موجود ہیں اور میری تلاوت سن رہے ہیں برتھ تو اور اچھا پڑھتا اس سے بھی بہتر پڑھنے کی صلاحیت ابو مسافری رضی اللہ عنہ عبداللہ بن قیس اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث ایک مثال پر مشتمل نبی علیہ نے اپنی ایک مثال بیان کی ہے فرمایا کہ ان نما ماسالی کا ماسر الما باسنی اللہ کا ماسر عطا قومن میری مثال قرط نے جو مجھے دین عطا فرمایا شریعت قرآن و حدیث عطا فرمائے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ایک قوم کے پاس آئے ایک شخص ایک قوم کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ انی رہی تو جیشا نی میں ایک لشکر دیکھا ہے اپنی دونوں ان دو آنکھوں سے اندر ندیر اور ریان اور میں تمہیں ڈرانے والا ہوں ندیر بانا منظر میں تمہیں ڈرانے والا ہوں اللہ ریان بالکل ننگا اور برہن نجا یہ بے حمزہ ذمہ بھی جائز ہے انجا اگر اس کو فیر محضوف کا مفول مان دو تو انجا اطلوب الجا نجات کی نجا کا معنی خلاصے نجات بچاؤ حاصل کر دو اور اگر اس کو انجا مرفوع پڑھیں گے تو پھر اس کی خبر معذور مان لیجیے انجا متلو یہ کوئی بھی خبر اس معنی میں آپ معذور مان لیجیے یہ وہ شخص ہے جس جسے نبی اسلام نے اپنی مثال کے طور پر پیش کی کہ میں جو کتاب و سنت تمہارے پاس لایا ہوں اس کی یہ مثال ہے کہ ایک شخص ایک قوم کے پاس جائے اور جا کر کہے کہ میں نے ایک نشکر دیکھا ہے جو تمہاری طرف بڑھ اور تم پر حملہ کرنے والا اور میں تمہیں پہلے پہنچ کر ڈرانے آیا ہوں اپنا بچاؤ اختیار کر لو اور اپنی حفاظت کے جو اسباب اور طرق ہیں وہ اپنا لو تاکہ تم اس سے بچ سکو یہ الفاظ بڑے قابل ہو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سات تاکیدیں استعمال کی نمبر ایک اس شخص کا آنا بڑی تیزی کے ساتھ اور لشکر سے پہلے پہنچ جائے تاکید نمبر دو اس شخص کا کہنا کہ میں نے لشکر دیکھا ہے اپنی ان دو آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں سے ہی ہوتا ہے لیکن اگر دیکھنے کے ساتھ آپ اشارہ کر کے کہیں ان دو آنکھوں سے جملے کی ایک ساخت اور ایک تاکید اور بڑھ جاتی یہ بھی ایک تاکید کہ ان دو آنکھوں سے میں نے کچھ سنا نہیں کہ اس کی خبر بیان نہیں کر بلکہ اپنے ان دو آنکھوں سے لشکر میں نے خود دیکھا یہ بھی ایک تاکید وہ انی ان طلبا جانتے ہیں کہ یہ انف مشبہ حرف تاکید ہے بذات خود ہی ایک تاکید ہے انن نویر یہ جملہ بھی تاکید ہی پر مشتمل یعنی انی کے بعد انن نویر یہ جملہ بھی ایک طرح کی تاکید ہے انا کو مفتا مان لے ان نظیر اس کی خبر اور جملے کے دونوں جز معرفا ہے اور جملے کے دونوں اجزاء کا معرفہ ہونا یہ ایک تاکید ہے الریان میں تمہیں ڈرانے والا ہوں بالکل برہنا ڈرانے والا یہ برہنا کیوں استعمال کیا یہ عرب میں ایک ایک معروش رہ تھی اگر قضیہ بہت ہی حساس ہوتا اور بہت ہی خوفناک ہوتا اور آپ اس کی خبر دینا چاہ رہے تو اپنے سارے کپڑے آپ اتار کر ایک لاٹھی پر لٹکا لیں اور اس کو اوپر کو لہ رہے جب کہ قبیلہ گاؤں آپ سے دور ہے تو وہ آپ کی آواز سننے سے پہلے آپ کا یہ منظر دیکھ لو یہ بالکل برہنہ کپڑے اوپر کو لہرار لہرا رہے یہ کہ معاملہ کو بڑا گمبھیر یہ اور ان نظیر میں برہنہ ڈرانے والا ہوں مسئلے کی خدورت کو سمجھو اور اس کی حیبت کو سمجھو تو ایک عام خبر دینا کوئی خوفناک خبر ہو اور ایک کپڑے اتار کر خبر دینا یہ ایک عرب کا رواج تھا کپڑے اتار کر لاٹھی سے لٹکا لینا تاکہ دور سے لوگ دیکھ لیں پہنچنا تو بعد میں ہوگا خبر دینا بعد میں ہوگا لیکن دور سے یہ دیکھ کر کے یہ کپڑے اتار کر لہرا کر دکھا رہے تو میں معاملہ کو بہت ہی گمبھیر اور بہت ہی حساس یہ بھی ایک تاکید ہے اور فن نجا اتلو ون نجات بچ بج جاؤ اپنا بچاؤ اختیار کر لو یہ پیغمبر اسلام کی فہرست اور آپ کے ایک ڈرانے کا اسلوب جو آپ نے اس مثال سے واضح کیا اور سمجھائے اب اس شخص نے خبر دے دی لشکر حملہ آور ہونے والے بجل اب لوگوں کی دو قسمیں کچھ نے اس خبر کو سنجیدہ لیا اور تیاری کی اپنے بچاؤ کے اسباب استعمال کیے وہاں سے دوڑ گئے یا جو بھی اسباب حفاظت کے وہ اپنا لیے اور وہ لشکر کی دسترس سے بچ گئے محفوظ ہو گئے لشکر کی رسائی اس کی پہنچ سے دور ہو گئے اور اس سے بچ گئے دوسرے جسم ان لوگوں کی جو بالکل بے فکر بے پرواہ انہوں نے بات سن لی ایک کانس سنی دوسرے سے نکال دی اور کوئی پرواہ نہ کی تو نبی اثلان نے ان دونوں جماعتوں کا ذکر کیے فرمایا کہ جب اس شخص نے خبر دے دی اور ڈرا دیا فضا طاعفت تو ایک لشکر نے ایک جماعت نے اس نذیر کی ڈرانے والے کی بات کو مان لی طائفتمن قومی فعدلاجوہ یہ دو طرح پڑھ سکتے عدلاج اور ادا الجو باب افال کی فیر ماں سے یا باب افطار سے اتالاجو یا عید تالاجو تا کو دال کیا اور دال کو دال دا دا دا میں جو دونوں کے معنی میں فرق ہے ادلا کا معنی شاروف فی ابد اللہ انہوں نے اس شخص کی بات کو سنا اور رات کے آغاز ہی سے سفر شروع کر دیا اس سے بچاؤ کے لیے لشکر سے محفوظ رہنے کے لیے اور ادارا جو, جو رات کے آخری حصے میں ہو رات کے آخری حصے میں مادہ دونوں کا ایک دال لام اور جیم دینا رات کی تاریخی ادلاج رات کے شروع حصے میں چلنا اور ادرا جو رات کے آخری حصے میں چلنا مانا جب بھی خبر پہنچی ابود الہل پہنچی آخر الہل پہنچی انہوں نے فوراً اپنے بچاؤ کا جو طریقہ تھا وہ اختیار کیا اور رات کی تاریکی میں وہ چل پڑے فن دق واہ لے اور وہ چلے اپنے پورے سکون کے ساتھ الکینتی با بقاریں بڑے پر وقار انداز سے وہ آرام سے روانہ ہو گیا ایک بہت ہی سکینہ کے ساتھ اور تہنی کے ساتھ یہاں تھوڑا سا ٹھہر کر یہ سوچیں اور غور کریں اس محل کا فائدہ کیا ہے بڑے اور سکون سے روانہ ہوگئے مانا دین اس میں جو ہماری نشاطات ہونی چاہیے جدوجہد ہونی چاہیے ان پر سکینت وقار اور پر سکون رہنا غالب ہونا چاہیے یہ دین کچھ کود کا نام نہیں ہے ہم آج کل بہت سے منافی امور انجام دیتے ہیں جو تکن تنی اور سکینت کے خلاف ہیں مثلا جلوسوں کی سیاست دین ان کو نہیں مانتا نعرہ بازی زندہ باد مردہ باد دین نہیں مانتے ان چلو چلو فلاں جگہ چلو قوم کی دیواریں سیاہ کر دینا دین ان کو نہیں مانتے بڑے پر وقار اور دھیمے عمل کا نام اسلام کا یہ لفظ استعمال کرنا انہوں نے اس کی بات کو سنا ڈرانے والے کی خبر کو سنا اور اپنے پورے سکینت اور وقار کے ساتھ وہ روانہ ہو گئے بچاؤ اختیار کرنے کے لیے فن اور اس سے نجات پا گئے بقدہ تو میں جبکہ کہ ایک اور لشکر انہوں نے اس نزیر کی بات کو چٹلا دیا اور اس کی بات کو نہیں مانا کو بکھانا اپنی جگہوں پر وہ ٹکے رہے اور ٹھہرے رہے ہوں گلجیش اور صبح ہوتے ہی لشکر وہاں پہنچ گیا فاحلہ کا بجتا ہے اور لشکر نے ان سب کو برباد کر دیا اور بجتا ان کو جڑ سے اٹھ دیا اجتاح اجتاح سالہ کہ جڑوں سے اکھیڑ کر ایک چیز کو بالکل نیست و نبود کر دیں فضالے کا مسئلہ فضالے کا مسئلہ فتح پاڑ معاشی ہوتی اب باتیں تو ہی یہ مثال پوری طرح منتخب ہو رہی کچھ تو وہ لوگ ہیں اللہ کے بے عمر فروار ہیں کہ میں آیا اپنی طاقت دی اور جنہوں نے قبول کر لیا ان کے لیے نجات ہے دنیا کی نجات خبر کی نجات مطلق آخرت کی نجات اور جن لوگوں نے میری ناظرمانی کی اور میری خبر کی ترتیب کی جٹلا دیا اور قبول نہ کیا ان کے لیے تباہی اور بربادی ہر مقام پر دنیا میں آخرت میں ہر مقام پر وہ تباہ و برباد نبی اسلام کی مثال بالکل دو, دو, دو یعنی آپ کی شریعت آپ کی دعوت اس کو سننے والے دو ہی طرح کے تیسری کوئی احتساب نہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو قبول کر کے نجات حاصل کر لیتے یہ احتسام بالکل سننا کا فائدہ اور آپ کی سنتوں کی اختلاح کا فائدہ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو جٹلاتے ہیں انکار کرتے ہیں اور نتیجت ان کے لیے بربادی ہے ہر مقام کی بربادی ہر مقام کی تو نبی اسلام نے مثال بڑی تاکیدوں کے ساتھ واضح کی ہے اور بڑی چاریت کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ معاملہ دو ٹوک میری دعوت کے مقابلے میں لوگوں کے دو جسمیں کچھ قبول کر کے نجات پانے والے اور کچھ انکار کر کے برباد ہونے والے دو حفظ تیسری کوئی قسم نہیں لہذا اس مثال کا تقاضہ یہ کہ ہم پوری طرح اللہ کے پیارے پیغمبر کے متو فرمان بن جائیں امام بخیر اللہ نے یہ حدیث کتاب الرفات میں بھی ذکر فرمائی وہاں باب قائم کیا التہاؤ مد المایاسی التہا مد المایاسی مایاسی معاسی, معاسی، کی جمع گناہوں سے بچن گناہوں سے وہاں اسے دلال یہ حدیث کے آخری حصے سے آسانی وقت من ہق میری نافرمانی کی اور نیکیاں اختیار نہیں کی بلکہ گناہ اختیار کیے اور گناہوں میں اس کا طلب گس رہا تو وہ پھر تباہ برباد ہو جائے گا اور انتہا یہ آخری جو ٹکڑا حدیث کا اس سے امام بخاری کا اس اطلاع اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مثالیں بیان کر کے اپنے موقف کو کر کرنا درست ہے مثال صحیح ہو مثال ایسی نہ ہو جو ادب کے تقاضوں کے خلاف ہو یا جو شریعت کے مقاصد کے خلاف ہو یہاں ایک چیز اور بھی ہے ایک ہے امسال مثالیں اور ایک آج کا لفظ تنصیل استعمال ہوتا ہے تنصیل امثال اور تنصیل امثال کا معنی مثالیں بیان کرنا اپنی زبان سے مثالیں بیان کرنا اور تنصیل کا معنی کسی قصے کو ایک ڈرامائی شکل میں پیش کرنا یہ مثال کی عملی قسم ہے امسال کیا ہے المثل زبان سے مثال سمجھا کر بات کو وعدے کرنا اور تبدیل کیا ہے اپنے عمل سے کسی چیز کو سمجھانا اور وعدے کرنا جس کو آج کس طرح میں ڈرامہ بولتے ہیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے نبی اسلام جو صدف صارح سے اس طرح عملی طور پر ایک قصے کو واقعے کو پیش کرنا ثابت نہیں اور پھر چونکہ یہ دور ایسا ہے کہ اس میں میڈیا اور یہ جو بھی ادوات ہیں وہ عام ہو چکے ہیں تو یہ ایک ڈرامائی شکل چاہے کسی اچھے قصے کی کیوں نہ ہو ہم بیاہ کے واقعات کی کیوں نہ ہو ایک تو یہ احانت کے زمرے میں ہے اور دوسرا یہ چیز پھر آگے جو غلط قسم کے ڈرامے ہیں اور غلط قسم کے پروگرام ہیں ان کی طرف لے جانے کا باعث بنے باپ بھی ضروری ہے کہ گریز کریں،, کریں لیکن عمل سے کسی سے تمثیلاً پیش کرنا یہ <تصفح> عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر بعدا وكفر من كفر من العرب قال عمر لحبيبكم كيف تقاتل الناس فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرت ان نقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله ومن قال لا اله الا الله عصم ما له ونفسه إلا بحق وحسابه على الله فقال والله لا قاتلنا من فرق من الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر فواللہ ما هو إلا أن رأيت اللہ قد شرح صدر أبی بکر لانقدار فعرفت أنه الحق قال ابن بکير وعبداللہ عن اللیث حناقا وهو أصار خطب بن سید رحمہ اللہ امام بخاری کے معروف اساتذہ میں سے ہیں اور یہ وہ استاد ہیں جنہوں نے امام بخاری سے بھی کافی استفادہ کیا اور امام بخاری کی بڑی تعریف اور توصیف کی بلکہ ان کا ایک قول ہے کہ لو کان البخاری صحابہ الصحابہ لکان میں امام بخاری اگر دور صحابہ میں ہوتے تو اس دور میں بھی ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی ہوتی ایک نشانی ہوتی اور اللہ تعالیٰ ان سے ایک مقتدا ہونے کا کام لیتا اور یہ بڑا عدیم و شان خور ہے بلکہ فرماتے ہیں کہ فضل فضل البخاری اللہ سار محدثی کا فضل عمر خطاب اللہ سعار صاحب امام بخاری کی فوقیت تمام محدث پر ایسی ہے جیسے امیر عمومین عمر ابن خطاب کی فقیت بقیہ صحابہ بتی بہت ہی انہوں نے تعریف اور توصیف کی ان کی یہ روایت کرتے ہیں لیسی لیس ابن سعد معروف محادث اور فقیر ہیں اور لہس ابنسعاد کے استاد اوقیل یہ اوقیل ابن خالد العلی امام زہری کے شاگردوں میں سے اور بڑے عصبت شاگردوں میں سے اور یہاں ان کے شیخ بھی امام زہری رحمۃ اللہ ہیں اور امام زہری کے شیخ جو ہیں وہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن اتبا بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے یہ روایت کر رہے ہیں ابو رضی اللہ عنہ سے لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسطہ ابو بکر بعد نبی السلام فوت ہو گئے اور نبی السلام کی وفات کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بطور خلیفہ منتخب کر لیا گیا اور ان کا انتخاب عمل میں آ گیا نبیر اسلام کے بعد من کفر من عرب <الْحَرُح> اور بہت سے عرب قبائل نے کفر اختیار کر لی نبی اسلام کے وفات کے بعد بہت سے قبیلے منرف ہو گئے اور انہوں نے کفر اختیار کر لیا ان کے کفر کی دو نوعیتیں تھیں کچھ تو وہ تھے جو سرے سے مردد ہو گئے اور دین سے باغی ہو گئے اور منرد ہو گئے اور کچھ وہ لوگ تھے جن کا کفر زکوٰۃ کے انکار تک محدود تھا باقی سارے امور مانتے تھے صرف انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار جو ہے وہ اختیار کر لیا اس میں کچھ قبائل کا ذکر محدث نے کیا ہے ایک بنو غطفان تھے بنو غطفان اور دوسرے بنو فضارہ اور تیسرے بنو یارب بنو یرپوٹ یہ تیسرا قبیلہ جو معنی زکاعت میں شامل ہوا اور چوتھا بعد بنی تمیم کچھ تمی لوگ بھی اس میں شامل تھے من سکاط میں انکار زکاط میں کچھ ان قبائل نے جو کفر اختیار کر لیا زکاعت کا انکار کر کے تو وہ اگر صدیق نے بات ٹھان لی اور یہ عزم فرما لیا کہ ان سے خطار کرنا ہے اور ان کو سزا دے کیونکہ جو بھی ارتدا اختیار کرتا ہے اس کی سرگوبی ضروری اور کسی مہلک اور تاخیر کے بنا یہ نہیں کہ اللہ کے نبی فوض ہوئے اور نئی نئی خلافت ہے نیا نیا اقتدار ہے اس کو مضبوط کیا جائے نہیں مضبوطی اللہ اور ان کے رسول کے فرامین کی تنفی سے آتی آپ جانتے ہیں یمن میں نبی اسلام نے دو صحابہ کو بھیجا تھی ایک ماضن جبردیر اور دوسرے کون تھے جی ابو مساشر علی بات میں گئے تھے ابو مساشر یمن کے دو صوبے ایک صوبے پر مارن جبل جو ہے وہ نگران تھے اور دوسرے کے نگران ابو مساثر ہی تھے ماہ جبل مساشری سے ملنے آئے تو دیکھا ایک شخص وہاں پڑا ہوا ہے اور اس کی مشقیں کسی نہیں فرمایا کہ یہ کیا ہے کہا کہ یہ مرتد ہو کیا ہم نے اس کو پکڑ لیا تاکہ اس کو اس کی سزا دیں قتل کریں فرمایا اب تک قتل کیوں نہیں کیا فوراً قتل کرو اسے کہا کہ آپ آئے ہیں بیٹھے کچھ آرام کریں اور پھر آرام سے وہ حد ہم قائم کر دیں گے فرمایا نہیں اس وقت تک میں سواری سے نہیں اتروں گا جب تک اس کو قتل نہ کراچ قتل ہوا پھر جناب معاشرے سواری سے اتروں اللہ کی حدیں ان کو نافذ کرنے میں انتہائی اجلت اور جلدی کرنا چاہیے یہ چیز بڑے سے برکت حدوں کو ٹالنا نہیں چاہیے ایسی حجتوں سے جو منفی ہوں بلکہ فوراً ان کی تنفیز ہونی چاہیے تاکہ وہ برکتیں جو حدود اللہ کے نفاذ میں موجود اور پنہاں ہیں اور پنہا ہے وہ حاصل ہو جب اسلام کی حدیث ہے کہ حد القام و برض خیر الحمن من یوم تھا رو اور کسی سرزمین پر ایک اللہ کی حد قائم ہو جائے تو اس قوم کو کتنا فائدہ ہوتا ہے فرمایا کہ چالیس دن کی رحمت کی بارش اگر برسے تو اس بارش سے کتنا فائدہ ہوگا اور زمین کتنا سونا لے گی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو نوازے گا جو قوم ایک حد قائم کرتے ابو بکر صدیق ہو ان کا یہ انتہائی راست اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق تھا اور ہو سکتا ہے کہ ماں بخاری کا جو استدراز ہے اعتصام بالکتاب کتاب کو سننا کے تعلق سے وہ اسی موقف پر کہ آپ نے پرواہ کیے بغیر ان تمام متدین سے اور معنی زکاط سے کتاب کا فیصلہ فرمایا جیسے آپ نے جیش اسامہ کو بھیجا حالانکہ بعض صحابہ نے اس کی مخالفت کی تھی کبھی طرح استقرار ہو جائیں قدم جم جائیں اور پھر آپ نے جیش اسامہ کو بھیجے فرمایا کہ نہیں اللہ کے پیارے بیگم اپنی وفات سے قبر جیش اسامہ تیار کر چکے تھے اور وہ آگے بڑھ چکا تھا ہو چکا تھا لیکن نبی اسلام کے انتقال کی خبر سن کے رک گیا اب جو جش پر اللہ کے جمبر نے تیار کر دیا اور آپ کے حیات طیبہ میں وہ روانہ ہو گیا ابو اسے کیسے لوگ اس کو آپ نے روانہ کیا تو یہ آپ کی عظیمت ہے اور اللہ کے پیارے پر کی اتواع کی انتہائی نادر مثال تو ممکن امام بخاری کا استظار اسی بات پر ہو کہ وہ بک صدی اللہ نے کوئی پرواہ کیے بغیر اور حالات کو دیکھے بغیر جو ایک راز انتظام تھا اور اور معنقرین سے جدال کر وہ فیصلہ آپ نے فرما لی امیر عمر نے کہا کہ آپ کئی فتوقات آپ ان سے کیسے لڑیں گے انہیں کس حجن کے تحت آپ ماریں گے وہ تو کلمہ کو ہیں انہوں نے زکاط کا انکار کیا کلمہ کا انکار نہیں کیا تو آپ ان کو کیسے ماریں گے کیسے جدال کریں گے وقت خال رسول اللہ وسلم اور رسول اللہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ لا مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جدال کروں اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک یہ پڑھ لے اور اگر پڑھ لیں پھر موقع ہو جائے تو وہ تو پڑھتے ہیں لا آپ ان سے کیسے جتال کریں گے کس حجت کے اور نبی اسلام کے یہ فرمانگی تو منفاط اللہ آسم و کہ جو شخص لا پڑھتا ہے اس کی جان اور مال محفوظ ہم اس کے دربعے نہیں ہوں گے نہ اس کے مال کے نہ اس کی جان اور خون کے تو یہ تو حدیث موجود ہے اور وہ لاء اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کیسے اسے ندار کریں یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا محلہ اسلات عمر کا اپنے موقف کے لیے اللہ کے پیارے پہ عمر کی حدیث کو پیش کرنا احتسام بال کتاب و سننا کی یہ بھی ایک نثال اللہ کے نبی کا فرمان پیش کر اِلّا اِلّا یہ کہ جو شخص کسی حق کو پامال کرتے جو دین اسلام کے حقوق ہیں ان امور کے تعلق سے کسی حق کو پامال کرتے پھر اس کی جان و مال محفوظ نہیں ہے بھائی صاحب اللہ یہ بھائی صاحب اللہ کا تعلق آسام دما و مال اور دنیا میں اس کا خون محفوظ ہے باقی اندر اس کے کیا ہے کیا اس کی نیت ہے وہ اللہ حساب لے لے کر لیکن دنیا میں اس کا ظاہر کیا ہے وہ گلمہ پڑھتا ہے جب وہ گلمہ پڑھتا ہے تو اس کی جان محفوظ ہے اس کے دل کی نیت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ حساب لے لے گا یا امیر عمر کیسے اجلاد فقال ابو بخش صدیق نے فرمایا اللہ منفر رقب جن لوگوں نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کی ہے میں ان سے لڑوں تفریق کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن باغ میں بار بار نماز اور زکوۃ کو اکٹھا ایک ہی سیاحت میں ذکر کی ادیب السلا بات ہو سکا ادیب السولہ بات نماز قائم کرو زکوٰۃ اب جو لوگ نماز تو قائم کرتے ہیں یا سکاط نہیں دیتے انہوں نے اس سیاحت پہ تفریق کر دی دونوں کو جدا کر دیا تو ان تفریق کرنے والوں سے میں قطار کروں گا یہ بھی سنارے ماں بارے کا یہ تفریح جو ہے اعتصام کے منافی تفریق جو ہے بہن بینسلا سکا یہ اعتصام بالکتاب کے کتاب و سننا کے منافی کتاب و سنت نے نماز اور سکاط کو ایک ہی سیاحت میں ذکر کر کے دونوں کا ایک ہی حکم جو ہے وہ پیش کیا ہے جو تفریق کرے گا اس کا یہ احسان جو ہے یہ اعتصام بالکتاب سننا کے منافی اور فما کے فائدہ زکات حق المال کہ عمر اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر اچھی طرح غور کرو اللہ بحط اور زکوٰۃ مال کا حق ہے ایک شخص بس مال ہے نصاب کو پہنچا ہوئے تو زکوت دینا اس مال کا حق ہے اگر وہ حق ادا نہیں کرے گا بلکہ اس کا انکار کرے گا تو اس سے جتال کیا جائے گا اس سے جتال کیا جائے گا یہ بھی امام بخاری کا اس اللہ ابو بہ صدیق ہو ان کا محل شاہد جو تھا محلال وہ اللہ بحقی عمر خطاب خطاب خطال وزران ہو ان کا محل جو تھا وہ آسام و منی دھما ہوگا مالا جو اللہ بڑھتا ہے اس کا خون اور مال مرفوز ہے یعنی دونوں کا استال دبی اخلام کے حیثیت سے تھا دونوں کا اپنا اقوام تھا لیکن جب اب صدیق نے اپنے مدعا کو واضح کیا اپنے استعار کو واضح کیا تو عمر بن خطاب نے بھی اس کا اعتراف کیا اس کو تسلیم کیا بلکہ یہ اعتراف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بک صدیق کا سینہ کھول دیا اس مقصد کے لیے اور اس مسئلہ کے لیے اس وقت اکیلے تھے اس مداحق ان سے ن تال کرنے کی باقی صحابہ کا موقف امیر عمر کے ساتھ تھا اور اب صدیق کا اس ادرال اللہ کے بن عمر کے فرمان سے تھا جو آہستہ آہستہ صحابہ اکرام سمجھے اور سب پر یہ بات وعدے ہوئی اور سب نے اس کا اقرار کیا اور پھر ان معنی زکات سے قتال ہوا ان کی سرکوبی ہوئی کچھ لوگ واپس آ گئے اور کچھ لوگ اس کتاب میں مارے گئے تو یہ امام بخاری احمد حنیش پیش کی جس میں بہت سے مقام مقامات موجود ہیں کتاب و سنت سے اس نظرال کے لیے اور کتاب و سنت کے ساتھ احتسام کے تعلق سے یہاں یہ بات واضح ہے کہ دونوں جو شائفین ان کا اس نظرال نبی اسلام کی حدیث کے ساتھ تھا اور جب تک اس نظرال حدیث کے ساتھ ہو نسر شرعی کے ساتھ ہو بندے کا اپنا ایک فہم ہے اور اپنے اخلاص سے اس فہم کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ معیور نہیں اس کی رہنمائی کر دی جائے تاکہ وہ صحیح اس دلال کو سمجھ سکے اور صحیح فہم حاصل کر سکے تو یہ بات اس کے لیے انتہائی ضروری ہوگی تاکہ وہ اپنے فہم کو درست کر لے لیکن جب تک اس استلال دلیل کے ساتھ ہے احتسام دلیل پر ہے اس وقت تک کوئی معیور نہیں ہاں فہم پیش کر دیا جائے اس فام کو وہ قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا عجر فرمائے گا اور یہ چیز دلیل ہے کتاب و سنت کے ساتھ احتساب کو اپنا کہ لو اقال الى رسول اللہ, اللہ, اللہ کی قسم اگر یہ لو رسی بھی روک لیں جو رسی اللہ کے پیغمبر کو بطور زکاط دیتے تھے اس رسی کے روکنے میں بھی میں کتاب کروں ادا کر دیں زکاط کا اونٹ کی رسی روک لے وہ ادا نہ کرے پھر بھی حالانکہ رسی کو قیمت نہیں لیکن نہیں یہ خلافت کا دفاع ہے کہ زکوٰۃ کی ایک ایک پائی وصول کرنا ضروری اور جو شخص روک لے اس ابوبا کے صدیق اقدام کا جو ایک خلاصہ جو چیز ایک حاصل ہونی وہ یہی ہے کہ اس پر بھی میرو مومن اس سے کتاب کرنے کا اختیار رکھتا تو رجف فرمائے کہ رسی تک روک لے اس کے روکنے پر بھی کتاب کروں گا فقال عمر فواللہ ما الا ان رحیۃ اللہ شارہ صدر بکر دل کتاب الحق میں نے جب یہ عظیمت دیکھی امیرو مومن کس سے دیکھ تو مجھے دل میں یہ بات آ گئی بے مست ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے لیے ابک صدیق کا سینہ کھول دی اور واقعات ہے ان کی یہ استقامت ان کی یہ عظیمت امت کے لیے محنت علی بن مدینی کا قول ہے آپ نے غالبت دو مثالیں دی ہیں کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کا پوری امت پر احسان ہے کیا امت تک آنے والے ہر شخص پر ان کا احسان ایک ابو بک صدیق یوم الردا جب لوگوں نے سکا سے انکار کیا اور آپ اکیلے ڈٹ گئے صحابہ کا موقف ایک طرف تھا آپ اکیلے کا موقف ایک طرف تھا اور وہ کتا لکھا اور پھر تمام صحابہ اس طرف لوٹے اور حق واضح ہو گیا آشکارا ہو گیا اور وہ نافذ ہو گیا تو اکیلے وہ صدیق ایک موقع پر رہ گئے تھے تو پوری امت پر آپ کا حصہ ہے اگر آپ متزل ہو جاتے اور وہ عظیمت کا مظاہرہ نہ کر پاتے تو پتا نہیں موقع فاج کیا بنتا ہے اور دوسری شخصیت جس کا پوری امت پر احسان ہے امام اہل سنہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ جب فطن خلق قرآن اٹھا اس وقت تک اس وقت دیگر علماء نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی اور ایک اکیلے امام احمد اس فطنے کے خلاف ڈٹ گئے اور اللہ تعالی نے حق آشکارہ فرما دیا تو ہے کہ یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کا پوری امت پر احسان قال ابن بخیر ابن بخیر یہ فرماتے ہیں ابن بخیر اور عبداللہ یہ عبداللہ صالح امام لیس بن بنسال کے یہ کاتے ہیں اور لیس سے ہی روایت کر رہے وہ فرماتے ہیں کے انار یعنی پچھلے لفظ گزرا ہے اقال کہ رسی بھی روک لیں تو میں جدال کروں اس روایت میں اناج کے الفاظ ہیں بکری کا بچہ جس کی عمر ایک سال سے کم ہو جس کی عمر ایک سال سے کم ہو اگر وہ بھی روک لیں تو اس کے روکنے میں انہیں کروں اور پاتے کباب وہ آسان ہے یہ لفظ زیادہ سگی وہ لفظ بھی ثابت ہے روایت سے لیکن اگر یہ اختلاف ہے اور راوی کو شک ہے کہ اناک یہ اقال تو اناک اناق زیادہ سگی کیونکہ اقال زکات کا مال نہیں ہے لیکن اناخ زکات کا مال جو مال زکات کا ہے اس کا ذکر زیادہ مناسب میں حال ہے لیکن چونکہ دونوں الفاظ صحیح سے ثابت ہیں اس لیے یہ کہا کہ یہ کہا ہم دونوں کو برقرار رکھیں اور دونوں کا معنیٰ مستقیم ہے امام وفائی رحم و یہ حدیث کئی مقامات پر ذکر کر کے مختلف آسانی سے کئی مسائل جو ہیں وہ ثابت کیے ہیں اصل کتاب الزوٰۃ میں باب وجوب زکا زکوٰۃ کا فرض ہونا زکوٰۃ کا واجب ہونا اور یہ حدیث سے بات بالکل واضح سمجھ آ رہی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے اتنی فرض ہے کہ امام وقت زکوٰۃ نہ دینے والوں سے کتال کرنے کے لیے تیار ہوگی ایک اور باب قائم کیا ہے باب اکثر اناتا تھا کہ صدقہ میں زکوٰۃ میں انا ایک سال سے کم عمر کی بکری بھی لی جا سکتی جو زکوٰۃ کا نصاب ہم پڑھتے ہیں جانوروں کے تعلق سے اس میں سب سے ہلکی زکوٰۃ ایک سال کی بکری ایک سال کی تو ایک سال کی بکری اگر نہ ہو تو ایک سال کی کم قابل قبول ہے یا نہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی مصدق جو ہے قبول کر سکتا ہے یہ محاری کی فکر اور تیسرا ایک باب اور قائم، یہ باب قتل من قبود کہ جو شخص کسی فریدے کو قبول کرنے سے انکار کر دے اس کو قتل کرنا چاہے جو وقت کا حاکم یا خلیفہ ہے وہ اس کو قتل کر سکتا ہے جو شخص کسی شریف فریدے کو قبول کرنے سے انکار کرتے اب وہ ایک شخص ہے تو اس کو قتل کیا جائے اور اگر وہ بہت سے بہت ہیں تو ان کے خلاف جتال قائم کیا جائے اور ظاہر کے سکار ایک شہری فریدہ ہے اب اب صدیق کے دور میں لوگوں نے انکار کیا تو آپ ان سے کیلئے تیار ہو صدیق مناظر کے دلیل ہے منخبر کی اور فضیلت کی ان کی عظیمت کی اور ان کے استقامت کی اللہ نبیر اسلام کا فرمان ہے کہ ارحم امت ہی امت ہے وہ میری امت میں سب سے رحم دہل انسان ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا فرمایا اشدین اللہ اللہ کے دین میں سب سے سخت عمر لیکن یہ عظیمت اور بصیرت یعنی شرح جو ہے وہ جانب کی طرف ڈٹ جانا اور استقامت جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کرنا ابو بکشیر نے اپنے خلیفہ بننے کے بعد کئی موقعوں پر اس عظیمت کا اظہار فرمایا جیسے جیش اسامہ کی مثال نے مانی نے زکات سے کتا کی مثال امیر عمران اللہ کے نبی کا فوت ہونا قبول نہیں کر رہے تھے تلوار نکال لی میں قتل کر دوں گا اور باقی صحابہ انہوں نے قبول تو کیا لیکن ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ اللہ کے نبی دوبارہ آئیں گے کچھ کام آپ نے ابھی کرنے ہیں دوبارہ آپ زندہ ہو کر آئیں گے اگیلے کو قرآن کی آیتیں پڑھی نبی رہ رحان کی حدیث پڑھی اور پر موقع پر جو ایک مسلح کے حق توحید کے تعلق سے اس کو عاشقارہ کی یہ ان کی عظمت کی مثالیں ہیں اور ان کی فضیرت کی مثالیں ہیں جی قادر امام البخاری رحمه اللہ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عبدالشام ابن عروہ عن فاطمہ بنت المندر عن اسماح بنت ابی بکر رضی اللہ و عنہما انہا قالت أتيت عائشة دهنية خصفت الشمس والناس اقياما وهي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله فقلت آية قالت برأسها النعم فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله أثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار ووحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة التجالي فاما المؤمن او لا ادري اي ذلك قال الاثبات ويقول محمد جاءنا بالبينات فاعجبناه وامنا ويقال نم صادحان علمنا انك مؤمن المنافق وابن لا ادري اي ذلك قال الاثبات ويقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت امام بخاری الرحمہ اللہ فرمار ہیں حضرت ثنا مسلم امام بخاری کے معروف مشایخ میں سے یہ بصری ہیں بصرا کے رہنے والے قعنبی ان کی نسبت معروف ہے اور صحیح بخاری میں ان کی بہت احادیث مرغی اور امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی بصرا جا کر انہیں ایک بڑی مشقت جو ہے وہ برداشت کی اور ایک طویل سفر اختیار کیا اور بسرا جا کر ان سے حدیثیں لی کیونکہ یہ امام مالک کے براہ راست شاگرد تھے امام مالک تک ایک واسطے سے پہنچنے کے لیے امام بخاری نے بڑے طویل سفر کیے ان میں سے ایک سفر آپ کا بصرہ کا سفر ہے یہ امام خان رحمہ اللہ کی طرف اور ان سے بڑا علم لی اور امام خان رحمہ اللہ معطا کے راویوں میں سے معطا کے راویوں میں سے بلکہ ابن مدینی اور یہ بن معین کا قول ہے کہ معطا کے جتنے بھی راوی ہیں ان سب میں مقدم امام کا نبی وہ کانبی پر کسی کو فوقیت نہیں دیتے امام بخاری رحمہ اللہ کا ان کی طرف جانا اور ایک علم غذیر ان سے لینا یقیناً ان کا ایک ایک صنعت عالی کا شوق اور ایک نفیس علم پہنچانے کے جستج اب کتنا نفیس علم ہے کہ امام بخاری ایک واسطے سے امام مالک تک پہنچ رہے ہیں اور ان کی ادائش روایت فرما رہے ہیں چنانچہ امام خان بھی رحمہ اللہ یہ حدیث امام مالک ہی سے روایت کر رہے ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ کے شیخ ہشام بن عروہ ہشام بن عروہ یہ عروہ بن زبیر کے بیٹے ہیں اور یہ علماء میں سے اور ہیشام بن عروہ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں فاطمہ منت مندر سے اور یہ فاطمہ بنت مندر ہیشام کی بیوی ہیں شوہر اپنی بیوی سے روایت کرے یعنی یہ بھی ایک, ایک سنت کی لطافت کہ شوہر اپنی بیوی سے یہ حدیث روایت کرے اور یہ فاطمہ بنت مندر ان کی شیخ اسمہ بنت بنتے بکر جو کہ فاطمہ کی دادی او صدیق کی بیٹی حضرت بیٹیشا کی بہن اور اس حدیث کی راویہ فاطمہ کی دادی ہیں بنت انتبی بکر جو ہیں یہ ام المومنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی النا سے ملنے کے لیے گئی ان کی طرف تشریف لے گئی آگے وہ قصہ بیان کر رہی ہیں حین خاصا الشمس یہ کب گئی جب سورج کو گرن لگا ہوا خصوص گرن کو کہا جاتا ہے جو سورج کو بھی لگتا ہے اور چاند پکڑتے اللہ کے عمر سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے اور ایک پیغام دیتا ہے کہ اتنی بڑے مخلوق کو ہم پکڑ سکتے ہیں بے نور کر سکتے ہیں اپنے ایک عمر سے تو تمہاری کیا ہے سید تمہاری کیا ہے سید چنانچہ خصوص الشمس ہوا اور یہ عائشہ سے ملنے کے لیے گئیں کہ خصوف اور قصوف دو لفظ ہیں عام طور پہ خصوف کا لفظ چاند کے لیے اور کسوف کا لفظ سورج کے لیے بولا جاتا جو ایک غلبہ ہے اس لفظ کے استعمال کا لیکن خصوف اور کسوف دونوں چاند اور سورج دونوں کے لیے بولے جا سکتے چاند کے لیے بھی خصفہ اور کاسف اور سورج کے لیے بھی خاصافا اور کاسفا دونوں بولے جا سکتے و ناز و قیام جب یہ گئی تو لوگ کھڑے ہوئے تھے یعنی نماز پڑھ رہے تھے سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے تھے واحط متن تسلی اور سجیدہ ایشستی خبر بھی کھڑی تھی اور نماز پڑھ رہی تھی فقول مَالِ تو مالی تو اسماں ان سے پوچھ ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا یہ کون سا وقت ہے نماز کا جو جماعت ہو رہی ہے یہ کیا معاملہ ہے فشعارت عظیٰ سید عیشہ صدیقہ رضی اللہ النحا نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا فقالت سبحان اللہ اور ساتھ ہی سبحان اللہ کا یہ عائشہ صدیقہ رضی النحا نے فقلت تو آئے میں نے کہا یہ اسما فرما رہی کہ کی کیا کوئی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قالت بحرا سے انہ تو اپنے سر سے اشارہ کیا اس بات کا جس طرح سر ہلا کر ہاں کہا جاتا ہے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن سر ہلا کر اس بات کا اشارہ کیا کہ ہاں یہ اللہ کی ایک نشانی ہے فلم اللہ حامد اللہ وسن علیہ جب آپ نے سلام پھیرا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و وسنا بیان کی ثم قال پھر فرمایا ما من شعین لم اور مقامی هذا میں نے بہت سی ایسی چیزیں جو آج تک نہیں دیکھی تھی آج میں نے اپنے اس مقام پر میں نے وہ دیکھی حت الجنت بنار حت الجنت بنار حتیٰ کہ میں نے جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی یہ حتیٰ اس کو اگر آتفا بناؤ عاطفہ تو پھر یہ الجنت بنار منسوب ہوگا اے رئیت الجنت بنار پیچھے رئیتو ہے اس پر اس کا آتف ہوگا حل جنت بنارو یا پھر حتہ ابتدائیہ بنا لو پھر الجنت بنار مرفوع ہوں گے اور مفتا ہوں گے اور خبر ان کی معذوف ہوگی الجنت مرعت بنارو مرعت ان اگر اس کو آپ مرفوع پڑھیں نبی رسلات السلام کو یہ چیزیں دکھائی گئی جو آپ نے نہیں دیکھی تک جنت دکھائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کے غیب جانتے آپ غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا تھا بھی اور نہیں بھی تھا تھا تب درست ہے جب اللہ آپ کو آگاہ کرے کوئی غیب کی شہ ہو اللہ تعالی آپ کو بتا دیں تو اس کا علم آپ کو حاصل ہو جائے اور نہیں تھا یہ بھی درست ہے کہ آپ اپنی ذاتی طور پر کسی غیب کو نہیں جانتے غیب کا علم آپ کے پاس نہیں تھا اللہ تعالیٰ کوئی انکشاف فرما دے کوئی چیز دکھا دے اللہ تعالیٰ ہر شے بتاتے ہے پھر وہ غیب آپ کو معلوم ہو جاتے تھے اس پر اب مطلع ہو جاتے تھے اس لیے اس سوال کا جواب دونوں درست ہیں کہ ہاں بھی اور نہ بھی اللہ بتا دے تو آپ کو علم ہو جاتا اللہ نہ بتائے تو, بتا تو آپ کو علم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشاف ہو جائے تو المال آپ کو نظر آ جاتا اسمان پر فرشتوں کی بڑی جماعت اللہ تعالیٰ نے پوچھا الملع کہ ملال گفتگو کر رہے ہیں فرشتوں کی سینک گفتگو کر رہے ہیں یہ بتاؤ کیا بات ہے میں تو نہیں جانتا ساتھ میں آسمان تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا یہ آپ کا خواب ہے تو پھر وہ شہ واضح ہو گئی آپ فرشتوں کو بھی دیکھ رہے اور ان کی باتیں بھی سنو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ان کے شراف ہوگی اللہ نے دکھا دی آپ نے خود نہیں دیکھا یہ آپ کا ذاتی علم نہیں بلکہ اللہ نے آپ کو اطلاع جہاں تک آپ کی ذات کا معاملہ تو اپنے ہجرے میں جس چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نیچے ایک کتے کا بچہ آپ کو معلوم نہ ہو سکے ٹہل رہے جبریل امیر نے آنے کا وعدہ کیا وہ آ نہیں رہے پریشان پریشان اور وہ آ نہیں رہے بڑا پریشان کبھی ٹہل رہے کبھی اندر کبھی باہر پھر ایک دفعہ باہر رشید لے گئے واپس آئے اور کہا کہ عائشہ جبریل نے مجھے باہر بلایا اور باہر بلا کر مجھے کہا کہ میں اس لیے نہیں پہنچ سکا اس لیے نہیں آ سکا یہ نہیں آیا کہ جس کمرے میں آپ موجود ہیں اس کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ ہے جس گھر میں ہو اس میں ہم داخل لیں یہ آپ کا علم غیر جس کمرے میں موجود ہے اس کے نیچے جو چرپائی کے نیچے اس کا حال آپ کو معلوم ہے اور یہاں آپ ساتویں آسمان کی خبر دے وہاں اللہ کی طرف سے انکشراپ ہو گیا اور یہاں اللہ کی طرف سے انکشراپ نہیں ہوا تو آپ غیب نہیں جانتے غیب جاننا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کا منصب ہے اور اللہ کے علاوہ کسی مخلوق میں مطلق تن علم غیب کا عقیدہ کفر ہے جو جس کا یہ ہو قرآن ابھی قرآن ولی مثلاََََََََََ غیب جانتا ہے ہر غیب جانتا ہے وہ کافر ہے مسلمان نہيں علم غیب اللہ تعالى صفت ہے اللہ بشديا انکم فل فی القبور اور آپ نے اپنے خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی قبروں میں امتحان لیے جاؤ گے تم تہيح ميں بان تم تايو تم سے باقاعدہ مناقشہ ہوگا سوال ہوں گے تمہارا امتحان ہوگا قبروں میں اور قریب فتن دجال اور وہ جو حساب کا معاملہ ہے جو امتحان کا معاملہ ہے یہ اپنی ہیبت میں خطورت میں اور عظمت میں فتن دجال کے قریب ہے جس طرح فتن دجال بڑا تباہ کن اور حیبت ناک ہے اس طرح یاد رکھو قبر میں فرشتوں کا آنا اور آ کر سوال کرنا حساب لینا انتہائی خطرناک ہوگا یہ خطورت فتن کے قریب سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ اور ہمای کہ قبر میں فرشتوں کا آ کر حساب و کتاب لینا اور امتحان لینا سوال کرنا یہ معاملہ بھی فتنہ تجار کے مشابہ اور قریب ہے اپنی خطورت اور حیبت تو ام الم مسلم اب دو ہی باتیں فرشتے آئیں گے امتحان لیں گے حساب لیں گے دو ہی قسم کی جماعتیں ہیں قبر میں اس حساب و کتاب کے بعد ایک تو مومن یا مسلم معنی ایک ہی لیاما جو اسما کے شاگرد ہیں یہ فاطمہ دیکھ مجھے یاد نہیں رہا کہ اسما نے جب یہ حدیث بیان کی تو مسلم کہ یا مومن کہا لیکن مراد اور معنی ایک ہی ہے وہ کیا کہے گا فیقول و محمد ان جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے دلائل کے ساتھ بیہ کے ساتھ فا جب نہ ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا ان پر ایمان لائے ایمان بخاری کا اس دلال احتسام بال و سنن کہ اللہ کے پیارے پہ آئے دعوت دی ہم نے قبول کر لی یہ ایک گروہ ہو گیا قبر میں فیخل نم سالحا اب سے ان سے کہیں گے کہ تم اچھی طرح سو جاؤ بالکل ایک آفیت کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ کسی خطرے کے بغیر علمنا نہ موقن ہمیں معلوم تھا کہ تم موقن ہو موقن ہم نے یہ بات جان لی کہ تم موقن ہو یقین کرنے والے یقین رکھنے والے معنی یہ ہوا کہ جو شخص نبی السلام کی اتباع کر رہے ہیں وہ موقن ہے وہ یقین پر ہے بصیرت پر قائم ہے انشراح صدر پر قائم یہ اتحام بالکتاب کا سننا اور اس کا فائدہ اس کو ایک یقین اور بصیرت حاصل ہوگی اور وہ کسی شک میں نہیں ہوگا یقین پر ہوگا اور دوسرا گروہ جو ہے قبر میں فرشتوں کے سوال جو جواب کے بعد منافق یا مرتاب یا وہ اس کو منافع کہا گیا یا مرتاب مرتاب ریب سے جو شک و شبہ کا شکار ہو دوسرا گروہ فرشتوں سے سوال کریں گے اور وہ کہے کہا لا ادر میں نہیں جانتا یہ لا ادر ادارے کا دولت اسمان یہ فاطمہ بنت مندر فرما رہی ہے کہ مجھے معلوم اسما نے کون سا لفظ استعمال کیا مرتاب یا منافع لیکن دونوں کا معنی اور مراد ایک ہی ہے یعنی دوسری پارٹی جو ہے جو خبر میں فرشتے اگر پوچھیں گے ان کو یا منافق کہا جائے یا ان کو مرتاف کہا جائے دونوں دونوں لفظ درست ہیں وہ کیا جواب دیں گے لہٰذری میں نہیں جانتا سمے تو نافی قل و شین تو میں نے تو لوگوں کو سنا لوگ کچھ کہتے تھے تو میں نے بھی وہ کہنا شروع کر دیا جو لوگوں کا عفیذہ ہوتا میں اس کو اپنا لیتا جو لوگ بات کرتے میں بھی وہ بات کر جو لوگ کام کرتے میں بھی وہی کام کرتا میرا تو یہ دنیا میں وطیرہ تھا مجھے معلوم نہیں آپ کے سوالوں کا کیا جواب اب یہ منافق یا مرتاب منافق یا جہاں مرتاب اس کا معنی یہ ہے کہ جو کتاب و سنت کے ساتھ اعتصام کرنے والا ہے وہ یقین پر قائم ہے اور جو کتاب و سنت کے ساتھ اعتصام نہیں کرتا اور اللہ کے پیارے پہ عمر کی طاقت کو قبول نہیں کرتا وہ مرنے کے بعد منافق یا مرتاف اس درجے پر فائد ہے جس کے لیے قد اہم کامیابی نہیں یہ کتاب و سنت کے ساتھ احتسام کا فائدہ یہ بندہ یقین پر تھا ایک حدیث میں ہے فرشتے کہیں گے اگر یقین خود تھا وہ تھا وہ تمر سے شاہ بش تم نے صحیح جواب دیا تم یقین پر تھی تمہاری پوری زندگی یقین پر تھی کیونکہ تم کتاب و سنت کو تھامنے والے کتاب و سنت کو تھامنے والے اگر حق پر نہیں ہے تو پھر کون حق پر کون حق پر ہے تو تم یقین پر تھے وائل احمد اسی یقین پر تمہارا انتخاب ہو تمہاری موت ہے وائل ایسا ہی عمر اسی یقین کو لے کر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے کیا بصیرت ہے اور کتنی فضیلت ہے اسے اعتصام کی کہ تمہاری جو پوری زندگی کا ایک ماہ حصل ہے وہ یقین ہے اور جس شخص نے احتساب نہیں کیا اللہ کے پیارے پہ کی اتباع نہیں کی بلکہ لوگوں کی سنی سنائی برادری قوم آباج دار فلاں اور فلاں جو لوگ کہتے ہیں اس کو مان لیتا اس قدر دین کو اس نے کمزور بنا کے رکھا ہوا اب یہ مناسب جہم اللہ جو قبر میں ناکام ہو جائے گا اور ہمیشہ ناکام رہے اور دوسری جو حدیث جس کا ہم نے ابھی حوالہ دیا فرشتے کہیں کہ ال شکل پوری زندگی شکبر تھی پوری زندگی یاد رکھو جو کتاب و سنت کو نہیں تھانتا اور دوسروں دوسروں تیسروں کی باتوں کو سنتا اور مانتا وہ شک بھر اس کے دل میں شیطان جتنا مرضی ایک یقین پیدا کرے یقین بٹھا دے بگر شریعت اس کو شک پر قرار دیتی ہے اس کو مرتاب اور منافق قرار دیتی ہے تو شک پر تھا شک پر مرہ اور شک پر قیامت کے دن اٹھایا جائے تو کتاب و سنت کے ساتھ اعتصام جو ہے کہ اس کی شان اور برکت کیسا بندہ عظیمت اور یقین پر قائم ہے قبر میں بھی اور جب کل قیامت قائم ہوگی تو یہ پورے یقین پر جو ہے وہ قائم ہوگا اور یقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو یہ عظیم وشار حدیث جس میں احتسام کی کتاب و سننا کے بڑے عظیم فائدے ذکر ہوئے اور احتسام نہ کرنے والوں کے نقصانات کا ذکر ہوا اور یہ دونوں امام مام کے محلے اختشاط اور یہ حدیث صحیح بخاری میں کئی مقامات پر مذکور امام بخاری نے بہت مسائل اس سے جو ہے وہ مستمل کیے ہیں مثال کے طور پہ باب من اجاب الفطیہ بے اشارت حید برس یہ ایک شخص سوال کرتا ہے کسی مفتی سے اور مفتی صرف ہاتھ یا سر کے اشارے سے جواب دے دے یعنی ہاں یا نہ وہ جواب مرتبہ وہ جواب مرتبہ چنانچہ سیدہ عائشہ سے سوال کیا آپ نماز میں تھی آپ نے اشارے ہاتھ کے اشارے سے اور سر کے اشارے سے ان کے سوال کا جواب دیا تھا اور ایک عظیم مسئلہ یہ قائم کیا باب من لم الا من کے المثقل کیونکہ اس حدیث میں غشی کا ذکر یہاں ذکر نہیں ہے اس کے دوسرے تور و خواب دیکھیں اس میں جو ہے وہ غشی کا ذکر ہے یعنی حتائشہ رضی نال تب طول قیام کے کی وجہ سے کیونکہ خصوف الشمس یا خصوف القمر کی جو نماز ہیں بڑی ہوتی ہے بڑی طویل ہوتی لمبی خیرات ہوتی یہ نماز خصوف یعنی گرن کے آغاز سے شروع ہوتی ہے اور اس وقت تک یہ جاری رہنی چاہیے جب تک وہ کرن ختم نہ ہو جائے لمبی خیرات اور اوپر سے گرمی عائشہ فماتے ہیں کہ قریت غشی مجھ پر تاری ہو جائے بلکہ غشی تاری ہو گئی اس قدر لمبا بیانگ اور تھکاوٹ تھی امام بخاری کا اس ادارے کا عائشہ صدیقہ نے اس غشی پر قزو نہیں کیا بلکہ نماز میں کھڑی رہی امام بخاری رحم اللہ نے خشی کی دو قسمیں بھنے ایک رشی سقیل ہے اور ایک رشی خفیف ہے غشی شکیل جس میں انسان کی عقل تک معاف ہو جاتی ہے عقل سے بالکل انسان بیگانہ ہو جاتا جیسے بے ہوشی کی شکل اگر یہ غشی سقیل ہو یہ وزو کو توڑ دیتی ہے وضو کرنا پڑے گا غشی خفیف اگر ہے کہ انسان کی ہوش و آواز تو بحال اور قائم ہے لیکن ایک تھکاوٹ کی بنا پر اور شدت انا کی بنا پر ایک غشی کسی کی کیفیت بن رہی ہے جو حقیقت میں ابھی تک طاریا اور قائم نہیں ہوئی یہ خشک خفیف جس میں عقل جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور عقل جو ہے وہ معاف نہیں ہوئی اس پر یہ داخل وزو نہیں تو امرموم نے وزو نہیں کیا مانا خشک خفیف ناقد وزو نہیں امام بخاری کا ایک اور حصلہ خطبے میں حمد و ثنا کے بعد اما ام فیتو کیا جو متن آپ نے پڑھا ہے اس میں اما فیتو کا ذکر نہیں ہے لیکن امام بخاری دوسرے طور سے چیز کو کی اس کا معنی ہے کہ حمد و سنا کے بعد اور نبی اسلام پر درود کے بعد آگے ہم بات جو ہے وہ جاری رکھیں گے تو یہ تیسرا مسئل پھر قصوف کی نماز میں مرد اور عورتیں با جماعت ہو نماز پڑھ سکتی یہ نسبات اور نصب یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی مسجد میں جائیں اور جا کر اس نماز میں شریف ہو ظاہر ہے کہ عورتوں کی سفید الگ ہوں گی مردوں کی الگ ہوگی اختلاط تو نہیں ہوگا لیکن امام بخاری نے اس مسئلے کو بھی نبی رسلان کے حدیث سے پیش کیا کہ نماز کسوف میں عورتیں بھی مسجد میں جا کر مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کر سکیں نماز میں اشارہ یہ بھی ایک بات قائم کیا نفل میں گسرت ہے کیونکہ نفل نماز ہے، فرض نہیں ہے تو نمافر میں اس قسم کے اشارے کا جواز ملتا ہے اور گسرت باقی عذاب قبر اس حدیث سے ثابت طور ہے بالکل ایک سریق مسئلہ اور ما یستحب من میرا احتاف پھر جب کسوف ہو تو غلاموں کو آزاد کرنا یہ ایک بڑا ایک مطلوب اور مرحوب ایک امر ہے یہ اس متن میں اس کا ذکر نہیں ہے. لیکن دیگر جو مسن اس حدیث کے تعلق سے مروی ہیں ان میں نبی رسلان نے کسوخ جب ہوا تو غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تھا حکمت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک تنویح کی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی, کی نشاندہی ہو رہی ہے تو آپ کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کی طرف پیش کریں کسی نیکی کو بڑھائیں تاکہ آپ کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ کو رحم راجیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اس کے آداب سے بچ سکیں سرف صالح کے بہت سے واقعات اور عوام ذکر کیے باہر قید کسوف السوف یعنی الشد یا قمر کی نماز میں اگر انسان کو ممکن ہو تو غلام آزاد کرے صدقہ دے صدقے کا ذکر بھی ملتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ رسب اس بندے کے لیے اپنی رحمت کے معاملے کروائیں جی قال <سؤال> الله حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي عن الاعرج عن ابي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم انما هلك من كان قبلكم بسبب اني واختلافهم على انبياء واذا نهيتكم شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاستحبوه مما استطعتم امام بخاري رحمه الله شيخ اسماعيل اسماعیل بن عبداللہ بن ابی اویس اسماعیل بن عبداللہ بن ابی اویس بعض لوگ ورگ کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اسماعیل پر جرا ہے بلکہ ان کا معاملہ بہت ہی معروف ہے ان بین, بین الجر ہے بادیل کچھ محدثین نے ان کی تادیر کی ہے توسیع کی ہے جن میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ انہوں نے ان کو سکھا کہا ہے اور ابن حبان نے بھی ان کو اپنی سقاط میں ذکر کیا یہ معدلین ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا لیکن لم یذکر جرح جرحم تعدیل کسی جرح یا تعدیل کا ان پر امام بخاری نے ذکر نہیں کیا یعجی بن معین رحمہ اللہ ان کے دو خور ملتے ہیں یا بن معین سے مختلف خور ملتے ہیں انہوں نے ایک بار ان کو سکھا کہا اور ایک بار ان کو ضعیف کہا محتسین امام نسائی رحمہ اللہ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ ان کو ذریع کہا انہوں نے کہا کہ نئی سب اتہاد اور جو کتب سیاست ہیں ان میں امام نسائی رحمہ اللہ واحد محدث ہیں جنہوں نے ان کی روایت کو اپنی سنن میں ذکر نہیں کیا تو پھر یہ معاملہ ان کا بین بین جرک بتا دے تو ایسا رابطی صحیح بخاری میں کیسے آ گیا صحیح بخاری میں اس کی روایت کیسے آ گئی اسماعیل او ایس کی اس کا کئی جواب ہو سکتے ہیں ایک تو ابو ہاضم اور کا قول کہ کان سب تنفی احادیث خال ہی مالک یہ اسماعیل جو ہے اپنے مامو امام مالک اس کے مامو تھے ان کی والدہ کے بھائی تھے امام مالک میں اپنے مامو کی احادیث میں یہ سب اور سکھا تو یہ قول کافی ہے اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے یہ یہاں پر یہ حدیث اسماعیل کی امام مالک سے دوسری بات جو اس سے بھی بڑی ہے کیونکہ بعض ایسی حدیث جس میں امام مالک سے برواید کر رہے ہیں مگر بعض محدثین ان کو بھی منکر قرار دیا ہے اس سے بھی واضح جواب یہ ہے کہ اسماعیل بن ابی اویس نے اپنا جو نسخہ تھا اصل امام بخاری کو دے دیا تھا اور کہا کہ آپ پڑھیں وقت کے ایمان تھے وقت کے ایک ایک سب سے مضبوط ستون تھے فن حدیث میں اس میں جو احادیث سفیاں ہیں ان کا آپ انتقال کریں ان کو الگ کریں اور ضعیف حدیث کو نکال امام بخاری ان حدیث کو پڑھا اور ان نے صحیح حدیث کو الگ کر دی اور ضعیف کو نکال دی اب ان کی روایت کرتا وہ صحیح سے کیسے بن گئی امام بخاری نے ان کو صحیح کیسے قرار دے دی یہ قرار دینا بالمشارکہ کا ہوتا ہے اس حدیث کی روایت میں اور محدثین ہی شریک ہیں یا نہیں اس کو آپ مطابق یا شاہد بولتے ہیں شواہد اور مطابقت کی بنا جو احادیث جن میں مشارکت موجود تھی دیگر محدثین کی ان کے ماں بخاری نے صحیح قرار دی اور وہ الگ کری اور وہ روایت کی صحیح بخاری میں اسماعیل کی دو سو انتیس حدیثیں دو سو انہتر سے دی اسی نسخے سے لی اس کی دوسری مثال محمد میں سلام البردی امام بخاری کے شیخ امام بخاری ان سے پڑھنے جب گئے انہوں نے اپنی کتاب ان کو دے دی تھی. امام بخاری کو کہ تم دنے ایک بڑے معدس ہو ایک عظیم استاد ہو تو تم میرا نسخہ لے لو اور اس کا انتخاب کرو جو عزیز صحیح ہے اس کی نشاندہی الگ کر دو اور حدیث کی سفر کو جرا ہے, ہے اس کی نشاندہی الگ کر دو تو امام بخاری رحم اللہ نے اسماعیل نے جن جن احادیث کے موجود تھے وہ الگ کر دی اور وہ صحیح قرار پائے اور وہ ہیں بھی صحیح اور جن جن احادیث کے موجود نہیں تھے ان کو الگ کر دی صحیح بخاری میں یہ روایت ایک ہی مقام تھا امام بخاری نے اس کی کوئی دودھی سن ذکر نہیں کی مگر اسرت احمد میں اس کی اور اسان موجود ہیں بلکہ صحیح مسلم میں اس ایک حدیث کی سات سند سات اسانی اور وہ ساتوں اسانی اس کی مطابت کر رہے ساتواں جو ساتوں اساند ہیں وہ اس حدیث کی مطابقت کر رہے مطابت قاصر مصاوت نہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بھی حدیث کی تفریحت کے لیے ایک قبی حجت چنانچہ کوئی غبار نہیں ان روایات پر جو صحیح بخاری میں اسماعیل کے طریق سے مر ہوئی ان تمام کی مشارکات اور مصعبات جو ہیں وہ موجود ہیں امام بخار رحمۃ اللہ ان مصابت کی بنا بری ان احادیث کو اپنی صحیح میں ذکر فرمایا ان میں سے ایک حدیث یہ ہے چنانچہ اسماعیل کے استاد امام مالک رحمۃ اللہ جو کہ ان کے ماموں ہیں امام مالک کی بہن جو ہے امام مالک ان کی والدہ کے بھائی تھے اور امام مالک کے استاد مشہور محدث ابو الزناد رحمہ اللہ جن کا نام عبداللہ بن زکوان ابو الزناد کے استاد امام عالج مشہور تابعی کبار تاب ان میں سے جن کا نام عبدالرحمان ابن اور موس مذکور ہے اور ان کے شیخ محد امت ابو حریرا رضی الحمد انہوں نے نبی رسلام سے حدیث بیان کی آپ کا ارشاد گرامی دوری ماتھر جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم بھی مجھے چھوڑ دو اللہ کا نبی فرمایا یعنی کسی شے کا حکم اگر میں بیان نہ کروں تو تم بھی چھوڑ دو اس کے درپیہ ہونے کی کوشش نہ کرو اس کے بارے میں سوال نہ کرو اصلم اس حدیث کے وارد ہونے کا یہ قصہ ہے اور وہ کس دوران حج پیش آئے تھے نبی اسلام نے فرمایا کہ ایوہ الناس ان اللہ, فارض علیکم الحج اللہ نے تم پر حج, کیا لہذا حج کرو حج کرو آپ نے اشناد فرما دی ایک صحابی اکرا بن انہوں نے سوال کیا, افی کل یا الرزل کیا حج کرنا ہر سال فرض ہر سال حج کریں آپ خاموش ہو گئے جواب نہیں دیا اس نے پھر سوال دوہرایا آپ پھر خاموش رہے تیسری بار پھر دوہرا ہے کہ ہر سال حج کریں اب آپ نے جواب دیا لو کھول تو نام دا تمہارے سوال پر اگر میں صرف نام کہہ دوں کہ یوں سر ہی لا ہاں تو واجب ہو جائے گا تم پر اور پوری کائنات پر قیامت تک رکھے یہ نبی علیہ السلام کی بات کا وزن اگر میں نام کہہ تم تو ہر سال حج کرنا فرض ہو اور اگر ہر سال حج کرنا فرض ہو گیا جب لمست پھر تم حج نہیں کر سکو تم میں طاقت ہی نہیں ہوگی ہر سال حج کرنا دور دراز سے آ کر ہر سال حج کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا تو تم اس سوال پر کیوں اشرار کر رہے کی؟ کیوں یہ بار بار پوچھ رہے چنا چپ نے فرمایا کہ ہر سال حج کرنا فرض نہیں ہے پہلا حج فرض ہے فما زادا اس سے زائد جو بھی حج کرو گے وہ نفر ان کا اجر ملے گا نفر کے طور یہ قصہ اس حدیث سے قبل پیش آیا تھا آپ نے اس سائحل کو جواب دیا اور جواب دینے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی دعونی ما سم جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھتا ہوں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو میں نے کہا کہ حج فرض ہے. تو حج کر میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے. تم اس نو کیوں, کیوں اور اگر میں ایک بار ہاں کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے. پھر کرو گے تم جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھتا ہوں تم بھی خاموشی اختیار کرو اور مجھے چھوڑے رکھو اور بار بار سوال نہ کرو تکرار کے ساتھ اور کثرت کے سلاح بار